شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب میں نے خالق خالق عرض کیا تھا کہ تین دعوے ہیں یا نہیں اس پہ کس سے ہوں گے لاف ناشر غیر مرتب کے طریقے پہ یہ پہلا قصہ ہے تیسرے دعوے سے متعلق نو علیہ السلام کا پہلا قصہ کس سے متعلق ہے تیسرا دعویٰ کیا ہے جی عالم الغب حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے وہی ہیں پہلا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق میرے عزیز حادشے پہ لکھ لو کہ نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی عراق کے ملک میں باقی نوح کے نام کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ خود نوح نام تھا بعض کہتے ہیں ان کا نام عبد الغفار تھا کیا نام دادی اور نو ان کا لقب تھا کیونکہ وہ قوم کے اوپر روتے رہے کافی عرصہ جب قوم غرق ہو گئی نا تو روتے رہے کافی عرصہ نوح کہتے ہیں نوحاتیا رونے لگے لقد ارسلنا دلیل نکلی لکھو البتہ بھیجا ہم نے نوح کو طرف قوم اس کی کہ پکالا تبلی نوح بس فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اس کے الہ نکرہ ہے یا نہیں تاکہ نفی عموم کا فائدہ دے گا کوئی معبود نہیں ہے لیکن ایک ترکیب یہاں سمجھ لیجئے کہ الہ مجرور ہے نا لفظ مجرور ہے لیکن محلہ کیا ہے مرفو ہے کیونکہ ماں کا اس مؤخر ہے ماں مشبہ علیہ اس کا ماں کا اسم کیا ہوتا ہے مرفو لفظ مجرور محلن کا مرفو تو غیر ہو اس کی صفت بن جائے گی کیونکہ غیر ہو بھی تو مرپو ہے نا اس کے محل کے اوپر خیال کریں گے اب ترکیب سمجھ آ گئی ہے آہ. وہ ماں جو غیر ہے اس کا نا اللہ کا وہ نہیں ہے اللہ کو مبر مقدم ہے ماں کی الح لفظاً مجرور محلاً مرفو غیر ان ہوئے اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن بڑے کالا کا. کا مضمون ہے اناد قوم بھئی پہلے پہلے مخالفت کون کرتے ہیں انبیاء کی علماء کی غریب یا سردار یہ ملا ملا کا لغ کر دینا کیا تو جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ مجلس میں جو بیٹھتے ہیں نا تو مجلس کو کیا کر دیتے ہیں پر کر دیتے ہیں اپنی شان شوکت کے ساتھ کس کے ساتھ شان شوکت کے ساتھ پر کر دیتے ہیں اناد قوم کہا سردار نے اس کے کام سے بے شک ہم دیکھتے ہیں تو اس کو گمراہی سری کے اندر آئے ہے گمراہ خود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی کو کالا جواب ڈب اللہ کے نبی پیاری بات کرتا ہے کہا اے میری قوم نہیں ساتھ میرے کسی کے کی گمراہی یہ بھی نقرتا تنفی ہے کے میں رسول رب العالمین کی طرف سے پہنچاتا ہوں میں تمہارے پاس پیغام اپنے رب کے نصیحت کرتا ہوں اور جانتا ہوں میں اللہ سے وہ چیز کہ تم نہیں جانتے بھائی اللہ کا نبی سب سے بڑا عالم نہیں ہوتا آوا تم سباب تقزیب تم کیوں جٹھلاتے ہو اس کا سبب اصل یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں بیٹھا ہوا کہ بشار نبی نہیں بنتا یہ کافروں کے ذہن میں تھا یا نہیں آج کا بھی لوگ کہتے ہیں بشار نبی نہیں ہوتا کیا تعجب کیا تم نے بہت جیسے آ تمہارے پا نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اوپر ایک مرد کے تم سے یہ بشریات لکھو بشریات نوح اوپر ایک مر کے تم سے تاکہ ڈرایا تم کو اور تاکہ تم بچ جاؤ شرک سے اور تم رحم کیے جاؤ انہوں نے جٹھلایا فہن جائے نہ ہو ثمرائے اے بابا یہی مضمون بار بار آئے گا نجات کے نیچے کا لکھو گے ثمرائے ابتبا نجات دیوس دی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی کے اندار تقریباً اسی تھے لکھ لو اسی مرد و زن اور غرق کیا ان کو جنہوں نے جٹلایا وہ سمرہ اتباع ہے یہ سمرہ کون سا ہے اناد زد. ہماری ایتوں کے ساتھ واقعی وہ لوگ اندھے تھے بیلا دن یہ قصہ نمبر دو یہ بھی تیسرے دعوے سے متعلق ہے قصہ نمبر دو تیسرے دعوے سے متعلق لکھ لو پر قوم آج کے ریگستان میں رہتے تھے یمن -e کا ملک تھا اور آقاو آقاو ریت کے ٹیلے قوم یمن کے ریگستان میں رہتے تھے ان کو آد اولا اور آدِ ارم بھی کہتے ہیں کیونکہ سمود کو کہتے ہیں آدِ ثانیہ ان کو آدِ اولا اور دوسرا کیا آدِ ارم قرآن میں نہیں علم ترک رب کا بھی آد ارم آزاد نماد آد ارم اچھا جی اور بھیجا ہم نے طرف قوم آج کے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو تو حود علام جو ان کے بھائی تھے وہ دینی بھائی تھے یا نصبی بھائی تھے وہ دینی کیسے تھے کون کہتے دینی بھائی تھے دین ایک تھا کیا وہ مشرق تھے حضرت حود علیہ السلام مباہد تھے میرے بھائی اخوت چار قسم کی ہے غور کرو اخوات کتنی قسم ہے ایک ہے اخوات نوئی کہ ہم انسان کا نو جتنی ہیں سارے کے سارے آپس میں کیا ہیں بھائی ہیں کافر بھی ہمارے بھائی ہیں اخوات نوی ہی کہو یا اخوات جنسی کہو دوسری اخوات ملک کی ہے اخواط ملکی کا معنی یہ پاکستان کا ملک ہے نا یہاں رہنے والے ہم کیا ہیں ملکی بھائی ہیں تیسری اخوات نسبی کا مثال طور ایک برادری ہو نا برادری وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں بھائی بھائی ہوتے ہیں برادری ایک کو نسبی بھائی چوتھی اخوت کیا ہے ایمانی مومن آدمی کا ہے بھائی ہیں انمل مومن اخبار یہ چار قسم اخوت کے تو حضرت جو تھے ان کے کون سے بھائی تھے نصبی ان کی برادری کے آدمی تھے بھیجا ہم نے طرف قوم آج کے ان کے بھائی حود کو کالا تبلی یا قوم ابودہ مالک میں نلا و غیروں کی ترکیب سمجھی نا پس نہیں بچتے تو شرک سے کالا اناد قوم کا سرداروں نے جنہوں نے کف کیا تھا اس کی قوم سے بے شک ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بیچ بے وقوفی کے کس کو کہا او اللہ کے نبی کو اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تو اس کو جھوٹوں سے کالا جواب حوت فرمایا اے میری قوم نہیں ساتھ میرے کوئی بے وقوفی لے کے میں رسول رب العالمین منس پہنچاتا ہوں تمہارے پاس پیغام رب اپنے کے میں واسطے تمہارے خیر خواہ ہوں امانتی آ عجب تم تم بتاؤ یہ کیا ہے جی سبب تقزیر کیا تعجب کیا تم نے یہ کہ آ گیا تمہارے پاس نسیح تمہارے رب کی طرف سے اوپر ایک مرد کے یہ بشریات حود تم میں ستنگ ڈرایا تم کو اور یاد کرو تذکیر انعامات تذکیر انعامات یاد کرو جبکہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو آباد کن کو ختم کیا جی قومیں کون سی ختم ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی ان کے بعد کیا ہوئے یہ آباد ہوئے یا نہیں کیا تم کو آباد باد قوم نوح کے اور بڑھایا تم کو بدن کے اندر بیت بار پھیلاؤ کے تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھا دیا کیسے جی پھیلاؤ بڑا ایک قوم یاد کے قد بڑے تھے یا نہیں وہ کھجوروں جتنی تھے کتنی بڑا ڈیل ڈال مضبوط اور بڑھایا تمہاری پیدائش میں پھیلاؤ کو اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ کامیاب ہو کالوا جے اناد قوم کہنے لگے کیا کہ آیا تم ہمارے پاس کہ عبادت کرے ہم اللہ ایک کی اور چھوڑ دیں جن کی پوجا کرتے ہمارے باپ دادا پس لے یا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو وعدہ دیتے اگر ہے تو سچوں سے کرمانے لگے تا واجب ہو چکا ہے وا کا واجب ہو چکا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب بھی غضب بھی کا جھگڑتے ہو تو میرے ساتھ ان ناموں کے اندر کہ سمے تو موہا آل سمے تو موہا کے بعد کا مقدر ہے آلے آلے. بھائی دیکھو نا یہ پیروں کے جو نام ہیں یہ نام مشرقین نے رکھے ہیں یا ان کے باپ دادا نے رکھے ہیں وہ علی حجویری نام ہے لاہور والے تو علی نام ان کے باپ دادا نے رکھا ہے یا مشرقین نے رکھا باپ دادا انہوں نے تو نہیں نام لیکن یہ اپنی طرف سے نام کھڑتے ہیں داتا گنج بک یہ نام صحیح ہے یہ نام غلط ہیں جو غلط لقب دیتے ہیں یا ان کو معبود مانتے ہیں یہ نام کیا ہے غلطی پہلے بھی ایک دفعہ میں ان کا آلہ یہ آلیہ قلع معذوف ہے تم نے تمہارے باپ دادا نہیں اتاری اللہ نے ساتھ ہے کوئی دلیل انتظار کو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے فن جائے نہ ہو تم بتاؤ یہ سمرا کس کا ہے اتبا کا نجات دی ہم نے اس کو اور جو مومن اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور کاٹ ڈالی ہم نے جڑ یہ کس کا انجام ہے جی انعد کا جڑ ان لوگوں نے تکسیب کی ہماری ایتوں کے ساتھ وہ ماکان و مومن مومن نہیں تھے بائے سبود قصہ نمبر کتنی دی تین تیسرے دعوے سے متعلق قصہ نمبر تین تیسرے دعوے سے متعلق ہے قوم آج کہاں رہتی تھی جی یمن کے راگستان میں ان کے بارے میں اوپر لکھو یہ حجاز و شام کے درمیان ہجر کے مقام پہ رہتے تھے قوم سمود کہاں رہتی تھی حجاز اور شام کے درمیان ہیجر کے مقام پہ رہتے تھے قرآن میں دوسری مقام کیا ہے یہ جی؟ قزاب صاحب ال ہجر المرسلحی بھیجا ہم نے طرف قوم سمود کے ان کے بھائی سالے سام کو یہ کس قسم کے بھائی تھے دینی تھے نا ہاں سیر بیٹھے لڑے ہیں دینی بھائی تھے وہ قوم سے بھائی تھے قالہ تبلیغ صالح کہنا لگا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نیواز سے تمہارے کوئی معابوس سے وائز کے تحقیق آگی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے بھائی قوم نے کہا سالے تیری بات تب مانے گئے کہ اس پہاڑی سے نکال آئے. نکال آئے؟ اونٹ نہیں نکالا ہے کیا نکالا ہے اونٹ نہیں کہے ضدی آدمی اونٹ نہیں نکالا ہے وہ بھی گافھن دس مہینے کے کہ جلدی جلدی بچہ پیدا ہو آپ نے دو رکاض مار نفرت پڑی اللہ سے زاری کی دعا کی اونٹنی نکالائی لیکن امتحان لگا دیا گیا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی وہ کنواں تھا نا آ سارا پانی پی جاتی دوسرے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے اسی طرح یہ چرتی پھرتی رہے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو لوگ کیا آ گئے تنگ آ گئے پیاسے ہو جاتے تھے ان کے جانور سمجھے تو وہ دو عورتیں تھیں ان کی بکرییں تھیں انہوں نے خبیص کو سکھایا کہ تے سوٹنی کو مار دے ہماری بکرییں بھوکھی مرتی ہیں پانی ہم تیرے ساتھ شادی کر لیں گی یا بدکاری کریں گی جو کچھ ہوا اس بدماش آدمی پھر اونٹنی کو مار دیا خدا کا ذاپ آیا دیکھو جی حاض ہی ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے کیونکہ ایک عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوئی تھی نا اس لیے نسبت بھی کس کی طرف کر دی اللہ کی طرف کیا باہر اسباب کے پیدا ہوئی یہ اونٹنی اللہ کے واسطے تمہاری نشانی ہے آیا حال بنے گا ترقیم میں چھوڑو اس کو کھاتر ہے اللہ کی زمین میں نہ ہاتھ لگاؤ اس کو ساتھ برائی کے پس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردنات و پورو تذکیر انعامات یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جب کیا اللہ نے تم کو جانشین یا آباد بعد قوم آد, آد, آد کے اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین کے اندر یہ جو تھے نا جی قوم سمود یہ جب موسم آتی نا گرمی کی تو پہاڑوں سے باہر آ جاتے پہاڑوں سے باہر آ جاتے اور یہ نرم زمین تھی ان کے مکانات بناتے وہاں رہتے اور جب سردی کی موسم آتی تو پہاڑوں کو تراش تراش کے وہاں کیا بنائی ہوتی غاریں سمجھے تاکہ سردی سے بچاؤ میں وہاں غاروں کے اندر رہیں تو دو مقامات تھے پہاڑوں کے اندر غاریں وہ کس موسم میں رہتے سردی اور باہر جو مقامات بنا ہے دوسری زمین میں ایک اس کے اندر رہتے گرمیوں کے اندر دیکھو جی بوا تم ٹھکانہ دیا تم کو زمین کے اندر بناتے ہو تم من نے اس کے نرم حصوں سے سہول کا معنی لکھو نرم حصے بناتے ہو اس زمین کے نرم حصوں سے محل اور کس موسم ٹھہرتے تھے یہاں گرمیوں کے اندر تن ہتون جراشتے <جِبَال> ہو تم پہاڑوں کو بھیوتا> www, www, بھیوتا و سے پہلے کیا مقدر ہے ہو تم پہاڑوں کو اور بناتے ہو ان کو گھر پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے بڑی بڑی غاریں یہ کس موسم میں رہتے تھے جی سردوں میں اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو نہ پھیلو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے کال الملاگ جی ملا اناد قوم کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اسی قوم سے واسطے کمزوروں کے کمزوروں کو کہنے لگے لے من آ بدل ہے وہ کمزور جو مومن تھے کہا واسطے کمزوروں کے یعنی ان لوگوں کے لیے جو مومن تھے ان میں سے کیا جانتے ہو تو ان کے سال رسول ہے اپنے رب کی طرف سے کال و جواب مومنین مومنین کہنے کے باقی بے شک ہم ساتھ اس چیز کے بھیجا گیا ساتھ اس کے کیا ہیں؟ ایمان لانے والے ہیں انا نا مومنون اس کی خبر ہے جان مجرور مومنون کے متعلق ہے کالا کوئی اناد قوم چلا رہا ہے کہا متکبرین نے بے شک ہم کفر کرنے والے ہیں ساتھ اس چیز کے جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو فہ کروں اصل عکر کہتے ہیں وہ ٹانگوں کو کاٹ دینا جانور کی ٹانگیں ہیں نا کوچے کاٹ دینا تو پہلے وہ ایسے کرتے تھے ٹانگوں کو کاٹا تلوار کے ساتھ دیا کسی برچے وغیرہ خنجر کے ساتھ جب گر پڑی تو اس کے بعد کیا مار دیا یہ پاکر کا مار دیا انہوں نے کس کو اونٹی کو مارنے والا کون تھا لکھ لو جی پزار اس کو قزار بھی کہتے ہیں تفسیر میں قدار بھی کہتے ہیں دو نقطے والا کاف کزار بن صالف قزار بن ثالف یا کدار بن صالف جو ہی ہو مار دیا انہوں نے اونٹی کو اور سرکشی کیا اپنے کے حکم سے اور کہنے لگے اے سالے لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو وعدہ دیتا اگر ہے, ہے تو رسولوں میں سے پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے دار ہے زلزلہ اور دوسرے مقام پہ سیاحہ کیا دی اوپر سے آواز آئی چنگھا سخت آواز آیا تو دونوں چیزیں تھی زلزلہ بھی تھا نیچے سے اوپر سے کیا تھی آواہ بھائی کچھ سال پہلے ادھر صوبہ سرحد کی طرف جب زلزلہ آیا تو اوپر سے سخت آوازیں سنئی دیتی تھی یا نہیں کوئی سیاح ہوتا ہے ساتھی کہتے تھے ہو پڑے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے اللہ انہم جب وہ مر گئے نا تو پھرے ان سے حضرت صالح علیہ السلام اور کہنے لگے اے میری لکھو ندائے تحسر بھائی وہ مر گئے ملیا میٹ ہو گئے اب ان کو پکار رہے ہیں وہ سنتے دے یہ حسرت کا ہے یہ ندا کس کا ہے حسرت کا ندائے تأثر جیسے کہ ایک بیٹا کہیں دور جا کے مرے سفر کے اندر اور اس کی ماں گھر میں بیٹھتی ہے پگھارتی ہے بیٹے کو نہیں اے میرا بیٹا میں تو تجھے کہتی تھی کہ سفر نہ کر لیکن تو نے میری بات نہ مانی یہ ندا کون سو پہ تأثر کا حسرت کا فرمان لے کے اے میری قوم البتہ کی پہنچایا تھا میں نے تمہارے پاس پیغام اپنے رب کا میں تو خیر خی کرتا رہا تمہاری لیکن نہیں پسند کرے گا تم کس کو خیر خوں کو بھائی آخری پڑھ کے ختم کرتے ہیں بالتن یہ قصہ نمبر کتنی ہے جی چار یہ ہے دوسرے دعوے سے متعلق قصہ نمبر چار دوسرے دعوے سے متعلق دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ اپنی طرف سے تحلیل تحریم ایجاد نہ کرو یہ قوم دی تھی نا لسلام یہ حرام چیز کو حلال قرار دیتی تھی یہ لوا جو ہے نا اغلام یہ کیا ہے وہ حرام ہے نا اغلام لواطت کیا سمجھتے تھے وہ جائز سمجھتے تھے اپنا حق سمجھتے تھے حلال حرام کو حلال قرار دیا انہوں نے بہ ارسل لوتا مقدر ہے. بھیجا ہم نے لوت, علیہ السلام کو لوت علیہ السلام جو تھے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا تھے, بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم نے ان کو بھیجا تھا صدوم کی کہ سلاکے میں آسین دال ویم صدوم بھیجا ہم نے لوت علیہ السلام کو اس کال قوم ہی تبلیغ جب کہا اپنی قوم کو جہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اپنی قوم تو نہیں تھی وہ صدع والے دوسرے نہیں تھے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سسرالی رشتہ تھا وہاں وہاں جا کے کیا کر لی وہ شادی کر لی یہ سسرالی رشتے کے بنا پہ قوم کیا آتے ہو تم پر بھائیوں کو نئی سبقت کی تم سے ساتھ اس بے حی کے کسی ایک نے جہان والوں سے یہ عادت بدکاں سے شروع ہوئی قوم لوس سے پہلے بالکل نہیں تھی نہیں کیا تم سے سات کسی ایک نے جہان والوں سے انہیں تم بے شک تم آتے ہو مردوں کو بعت شہوت کے سوائے اور کے بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والے وما ماں نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہنے لگے کہ اناد قوم ہے نا وہ تبلیغ تھی حضرود کی اناد قوم ہے مگر یہ کہ کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے بے شک یہ لوگ ہیں جی پاک صاف ہیں ہمیں رہنے دو پر نجات دی ہم نے اس کو اس کے آل کو یہ ثمرا اتباع ہے علم روتا مگر اس کی بیوی جو تھی نا واحلہ اس کا نام کیا تھا واحلہ وہ باقی میں سے تھی ان کی بیوی جو تھی نا وہ مشرق بھی تھی ایسمن زان یا نہیں تھی مشرقہ تھی سمجھے ہاں یہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی نبی کی بیوی سے زنا سرزد نہیں ہوا باقی مشرقہ عورتیں ہوتی تھیں پہلے مشرقہ نکاح جائے ہوتا تھا حضور نے حرام کر دیا تھا اچھا جی وام تر نال اور برسا ہم نے اکر نئی طرح کا می ماطرہ نکرا یا نہیں نکڑا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارش نہیں تھی وہ نئی طرح کی بارش تھی کس کی بارش تھی وہ پتھروں کی بارش جبریل آیا نا ان کی بستیوں کو ایسے لے گئے آسمان کے قریب جا کے الٹایا اور پتھروں کی بارش برسایا ہم نے اوپر نئی طرح کا دیکھ تو کیسے تھا انجام اجرے مین کا شہید اسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیان میں رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث و کلین شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں